السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ایڈٹ ڈسٹنس کے حوالے سے میں نے آپ کو جواز کے طور پہ چند ایک مثالیں پیش کیں یاد ہے جس میں وہ سپیلنگ کریکشن وہ ڈی این اے جینیٹک کوڈنگ کی بات پلیجرزم کی بات بھی میں نے کی تھی اور اس سے ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو ایڈٹ ڈسٹنس الگردم ہے یہ انتہائی مفید ہے کیونکہ اس کا استعمال اگر آپ دیکھیں تو وہ کافی کارآمد بھی ہے بلکہ انتہائی اہم ایریاز میں جن میں کمپٹیشنل ملیکل بایولوجی شامل ہے یہ ایک انتہائی اہم ایریا ہے اور امید ہے کہ اس سے شاید آپ میں شوق پیدا ہو کہ فرض کریں کمپٹیشنل ملیکل بایولوجی میں یہ چیز ایکچولی استعمال کیسے کی جاتی ہے ابھی اس کی کافی تفصیل باقی ہے جو کہ ہم اس کورس میں تو نہیں لیکن مجھے امید ہے کہ یا تو آپ اپنے طور پہ یا اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ایسا کورس ضرور لیں جس میں یہ جینیٹک کوڈنگ اور کمپیٹیشنل کام جو بایولوجی میں کیا جاتا ہے یہ آپ کریں کورس کے طور پہ مے بی ایون ریسرچ کے طور پہ ہم نے بات شروع کی کہ یہ جو ایڈٹ ڈسٹنس ہے اس کو ڈائنیمک پروگرامنگ کے ذریعے کیسے حل کیا جائے ڈائنیمک پروگرامنگ کے حوالے سے جو کاروائی ہمیں کرنی ہے وہ ایکچولی وہ ٹو اسٹیپ پروسیس ہے کہ کسی طرح اپنی پرابلم جو ہے اس کی کوئی ریکرسو ڈیفینیشن کوئی ریکرنس ریلیشن یا جسے ریکرسو فارملیشن کہتے ہیں یہ کرو اگر یہ ممکن ہے یہ نہیں کہ یہ ناممکن ہے لیکن آپ پرابلم کو دیکھ کے فوراً نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ڈائنامک پروگرامنگ سے ہو جائے گی البتہ اگر آپ یہ طے کر چکے ہیں تو پھر وہ ریکرنس ریلیشن ڈھونڈئے اور پھر ریکرنس ریلیشن کو ریکرسیو الگ سے بے شک سالو کریں لیکن اس چیز کا لحاظ رہے کہ اس میں اگر کوئی ریپیٹیشن ہو رہی ہے ریکرجن کی تو اس کو اوائڈ کریں میموائزیشن سے یا جیسے کہ ہم دیکھیں گے جنرلی یہ ایک ٹیبل لائک اسٹرکچر کے ذریعے کاروائی مکمل کی جاتی ہے ڈسٹینس کی ریکرسو فارمولیشن کے حوالے سے میں نے پچھلے لیکچر کے آخر میں گفتگو کچھ یوں کی تھی کہ جو دو لفظ آپ کے پاس موجود ہیں جن میں سے ایک کو آپ دوسرے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور ایونچلی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ منیمم نمبر آف آپریشن کیا ہیں سبسٹیوٹ انسرٹ ڈلیٹ کے جس کی بنا پہ ایک ورڈ جو ہے وہ دوسرے میں تبدیل ہو جائے گا اس تبدیلی کی خاطر میں نے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ ایک لفظ کو دوسرے کے اوپر لکھیں اور جہاں جہاں سبسٹیچیوشن ہے وہاں پہ دونوں کے لیٹرز ہوں گے جہاں جہاں ڈیلیشن ہے تو دوسرے میں وہاں پہ بلینک یا اسپیس چھوڑ دیں اور جہاں جہاں انسرشن ہے وہاں پہ پہلے لفظ میں بلینک چھوڑ دیں اس بیسس پہ اب ہم ڈائنمک والی اسٹریٹجی انس استعمال کر رہے ہیں لیکن جو اصل وہ یہ ہے یا جو کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس, اس چیز کی کسی طرح بنائیں ابھی وہ فارمول اتنی آبیس نہیں تو آئیے آج ہم وہ ریکرس ریلیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر وہ بن گئی تو پھر ہم یہ والی اسٹریٹجی کے اس کو ہم ریکرسلی سال کریں وداؤٹ ریپیٹیشن یہ جو کاروائی ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے کے اوپر لکھنا اس کے سلسلے میں میں نے آپ کو پچھلی دفعہ یہ سلائڈ دکھائی تھی کہ ایس ڈی آئی اور ایم یعنی کہ سبسٹیچیوٹ ڈلیٹ انسرٹ اور میچ یہ جو چار آپریشن ہیں اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں جس سے ایک لفظ جو ہے وہ دوسرے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو ان سے ایک ایڈٹ ٹرانسکرپٹ بنتی ہے یعنی کہ اگر آپ اس جو سلائیڈ ہے اس میں لائن کے اوپر دیکھیں ایس ٹی آئی ایم ڈی ایم یہ وہ ٹرانسکرپٹ ہے جو کہ بتا رہی ہے کہ میتھس کو اگر آرٹس میں چینج کرنا ہے تو سبسٹیچیوٹ ڈیلیٹ انسرٹ میچ ڈلیٹ اور میچ کرو اب جہاں تک وہ مینیمم ایٹ اٹ کی بات ہے تو ایک طریقہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سبسٹیچیوٹ ڈیلیٹ انسرٹ کو ہم سٹ اسائن کر دیں یعنی کہ ون جیسے کہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہے اور ایک ایڈٹ ٹرانسکرپٹ آپ کو کوئی کہے جیسے کہ یہاں پہ ایس ڈی آئی ایم ڈی ایم ہے تو ہر جو آپریشن ہے اس کی کاسٹ لیں اور اس کو ٹوٹل کریں اور جو کاسٹ فائنل نکلے یہ وہ ایڈٹ ڈسٹینس بھی ہے یا وہ ایڈٹ کاسٹ ہے جس کی بنا پہ ایک دوسرے میں کنورٹ ہو جائے گا اب جو بات جنرل اٹ از ناٹ ایزی ٹو ڈیٹرمن دی آپ ڈسٹینس یعنی کہ آپ کے پاس اگر دو لفظ ہوں, دو اسٹرنگس ہوں اور خاص طور پہ اگر وہ اسٹرنگ بہت بڑے ہیں فرض کریں تہتر یا اس range میں اگر چلے جائیں تو شاید یہ اتنی آسانی سے determine نہ ہو سکے کہ optimal ایرٹ distance کیا ہے یعنی کہ وہ optimal cost یا وہ minimum cost کیا ہے For example, جیسے کہ یہاں میں نے دکھایا ہے دا ڈسٹینس بٹوین دا Algorithm in is at most این اور یہاں پہ اب میں نے Algorithm کو ایلٹروئسٹک میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک ایک لحاظ سے وہ error transcript دکھائی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ Algorithm کو اگر ایلسٹک میں کنورٹ کرنا ہے تو A کو A سے رہنے دو ایل کو رہنے دو G کو delete کر دو او کو ٹی سے substitute R کو رہنے دو یو کرو آئی رہنے دو ایس کرو ٹی رہنے دو ایچ کو آئی سے چینج اور ایم کو سی سے چینج دو اگر آپ ان آپریشنس کو گنے تو یہاں پہ چھ بنتے ہیں لیکن جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا یہ آپٹمل ہے اگر آپ نے آپٹیمائزیشن کے حوالے سے الگریدمس یا میں بھی کوئی پروگرامز لکھے ہوں تو وہاں پہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آبجیکٹو فنکشن بناتے ہیں جس کی کوئی کاسٹ ہوتی ہے اور آپ آبجیکٹو فنکشن کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیلکولیس میں بھی آپ یاد ہے میکسمم منیمم والی بات کرتے ہیں کہ ایک فنکشن لے کے اس کا ڈرویٹو آپ اکویٹ کر دیتے ہیں زیرو کے ساتھ اور اس سے اس کا میکسیمم یا منیمم نکل آتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کوئی آبجیکٹو فنکشن تو نہیں فی الحال تو ہم ایسی کوئی فنکشن بنا نہیں پائے ایونچولی ہمارے پاس آبجیکٹو فنکشن نہیں ہوگی ہمارے پاس ایک ریکرنس ریلیشن ہی بنے گی اور ہم اس ریکرنس سے کوشش کریں گے کہ ہمیں منیمم کاسٹ جو ایلگردم ہے یا یہ جو کاروائی ہے یا یہ جو ایڈیٹ ٹرانسکرپٹ ہے یہ کسی طرح مل جائے تو آئیے ایک لحاظ سے وہ آبجیکٹو فنکشن بنائیں جس کو ہمیں مینیمائز تو نہیں کرنا پڑے گا بلکہ وہ ہمیں منیمم ہی بتایا کرے گی کیونکہ اس کو ہم نے بنایا ہی ایسے ہوگا یہ ہے اب وہ ریکرسو ڈیفنیشن والی بات اور اس کو آپ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کس نے کیسے سوچا خیر ایک لحاظ سے الگریدم ڈیوائز کرنا ایلگر سوچنا یہ کوئی میکینیکل کام نہیں کہ آپ ایک فارمولا لگائیں تو کسی پرابلم کا الگریڈم نکل آتا ہے یہ مہارت بھی ہے یہ ایکسپیرئنس سے بھی آتا ہے یہ مثالیں دیکھ کے بھی آتا ہے تو فی الحال جو ایڈٹ ڈسٹنس الگریدم جیسے کہ میں نے عرض کیا 1966 میں بنایا گیا تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اور وہ چونکہ ڈائنامک پروگرامنگ الگریدم ہے تو اس میں ایک ریکرسو ڈیفینیشن ہے اور وہ یوں Suppose we have an ایم character string اے این این این کیریکٹر سٹرنگ بی اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ایم جو ہے وہ این سے بڑا ہے بس یہ کہ ایک ایم لینتھ ہے اور دوسرے کی لینتھ این کیریکٹرس ہے be the آ distance between the first I characters of A and the first J characters of B. یہ ذرا غور طلب بات کہ یہ ڈیفینیشن کیا ہے ای آئی جے بار بار آپ دیکھیں گے اب کہ ای آئی جے ٹو بی دا ایڈ ڈسٹینس بٹوین دا فرسٹ آئی کیریکٹر آف اے اب یہاں پہ آئی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایم ہو سکتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹا آف کورس وہ زیرو ہو سکتا ہے اور جے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ این ہو سکتا ہے تو ای آئی جے جو ہے یہ وہ کاسٹ سمجھ لیں یا جیسے کہ آپ نے اوپر دیکھا تھا وہ ٹرانسکرپٹ جو بنتی ہے اس کی جو کاسٹ ویلیو ہے وہ ای آئی جے ہے اور آئی جے کا مطلب کہ میں اگر اے کے پہلے آئی کیریکٹرز یہ نہیں کہ آخری یا درمیان میں سے شروع کے آئی کیریکٹرز لے لوں اور اسی طرح بی کے فرسٹ جے کیریکٹرز لے لوں اگر ان کے درمیان میں ایڈٹ ڈسٹنس کیلکولیٹ کروں جیسے بھی کروں تو اس کو میں ای آئی جے سے ریپرزینٹ کروں گا یا اس ٹرانسکرپٹ کی کاسٹ جو ہے وہ ای آئی جے ہوگی اصل میں اس ای کے پیچھے ایک سوچ محرک ہے وہ یہ کہ پورے ایم اور این لینتھ سٹرنگز جو ہیں ان میں تو شاید میں ایک دم وہ ایڈٹ ڈسٹنس یا خاص طور پہ منیمم ایڈٹ ڈسٹنس تو نہ نکال سکوں البتہ اگر میں ان دونوں لفظوں کے یا سٹرنگز کے چھوٹے حصے لے لوں اور وہ چھوٹے سے چھوٹا حصہ کتنا ہو سکتا ہے یقیناً پہلے کا میں ایک کیریکٹر لے لوں اور دوسرے کا بھی ایک کیریکٹر لے لوں اب ان دونوں کے درمیان اگر مجھے کچھ کرنا ہے تو وہ ایک سٹیپ آپریشن ہے اور پاسبلٹیز کیا ہے کہ یا تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں یا سبسٹیچیوٹ کر دوں یا یہ کہ میں انسرٹ کر دوں اور جب میں آئی اور جے لینتھ سب جو ہیں ان کے بارے میں کچھ کاروائی کر سکتا ہوں یا اس کا میں نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ اگر میرے پاس صرف آئے اور صرف جے ہوتے تو منیمم کاسٹ یا منیمم ایڈٹ ڈسٹنس جو ہے اتنا ہے تو اب میں یہ کروں گا کہ آئے کو بڑھاؤں گا اور جے کو بڑھاؤں گا اور شاید یہ جو میں نے سب پرابلمز کو حل کر لیا اس کی بنا پہ میں اب ایک لارجر پرابلم کو حل کر سکوں گا تو اس بنا پہ میں یہ آئی جے کی کاروائی اب کر رہا ہوں خیر ابھی یہ واضح ہو جائے گی کہ آئی اور جے جو ہیں وہ کیسے بڑھتے ہیں یہاں پہ اب میں نے یہ جو دو لفظ تھے ایلبردم اور جو ہے ان کو پھر وہی جو طریقہ تھا کہ ایک کو دوسرے کے اوپر لکھا البتہ یہاں پہ اب میں نے یہ کیا ہے کہ سارے الفاظ جو ہیں یا سارے لیٹرز جو ہیں ان کو تو نہیں اوپر سے نیچے میچ کیا بلکہ پہلے آئی کے فرض کریں اے ال جی او آر اور جے لیے دوسرے سٹرنگ کے الٹرویسٹک کے. یہاں پہ اب ان آئی اور جے کیریکٹر دیکھیے یہ جو بریکٹس ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ جیسے اے ایل جی او آر اور اے ایل ٹی آر کی لینتھ برابر ہے یہ کنفیوژن نہ آپ کو ہو پہ میں شو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئے کیریکٹرز اے ایل جی او آر ہیں اور جے اصل میں اے ایل ٹی آر ہیں یعنی کہ جے اصل میں چار ہے اور آئے پانچ ہے البتہ اگر میرے پاس صرف یہ دو ہوتے یعنی کہ اس کا بکیا حصہ ایلگردم کا اور بکیا حصہ دوسرے لفظ کا نہ ہوتا صرف پہلے پانچ ایل گور اور دوسرے کے اے ایل ٹی آر ہوتے تو پھر میں یہ پرابلم شاید آسانی سے حل کر سکتا کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے A جو ہے ہے وہ A ہی رہتا ہے یعنی کہ میچ میچ ہوا جی کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں او کو میں ٹی سے چینج کر دیتا ہوں اور آر کو اب آر کے ساتھ ہی میں ریپلس تو نہیں کرتا کیونکہ وہ میچ ہو گیا اب اگر یہ ممکن ہو گیا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں یا اگر یہ میں کر سکوں کہ اگر آئے اور جے کیریکٹرز لے کے میں نے آپٹیمل ڈسٹنس ڈھونڈ لیا تو جب میں آئے اور جے کو آگے بڑھاؤں گا تو امید ہے کہ جو کاروائی میں نے چار اور پانچ لینتھ پہ کی تھی وہ برقرار رہے گی اور جب آئے بڑھے گا اور جب جے بڑھے گا تو میں جو حصہ حل کر چکا ہوں اس کو آلموسٹ ایز اے بیسز استعمال کر کے میں ایک بڑا سٹرنگ جو ہے اس کو ہینڈل کر لوں گا اور پھر ایونچلی دی ایڈ ڈسٹینس بٹوین انٹائر اسٹرینگز اے اینڈ بی از ای ایم اینڈ این یعنی کہ اگر میں پورے ایم کیریکٹرز اے کے اور پورے این کیریکٹرز بی کے لے لوں تو اگر میں ای e کو ایم کاما این تک لے جاؤں تو یقیناً میرے پاس وہ فائنل آنسر آ جائے گا دا گیپ ریپرزینٹیشن فار دی ایڈٹ سیکوینس ہیز ا کروشل optimal substructure property وہ یہ کہ if we remove the last column the remaining columns must represent the shortest edit sequence for the remaining substrings اسٹرنگس اچھا یہاں پہ جو غور طلب ہے وہ یہ ٹرم آپٹیمل سب اسٹرکچر پراپرٹی اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ لاسٹ کالم ریمو کریں دونوں میں سے تو اگر جو ریمیننگ کالمز آپ کے پاس رہ جائیں ان میں جو شارٹیسٹ ایڈٹ سیکونس ہے وہ موجود ہوگا اصل میں یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اگر میں نے آئی اور جے لینس لے کے دونوں سٹرنگز کی ان میں آپٹیمل ایڈٹ ڈسٹنس نکال کے اس کو ای آئی جے میں رکھ دیا تو جب میں آگے بڑھا تو وہاں پہ بھی میں نے کسی طرح ایک اور منیمل ایڈٹ ڈسٹنس نکالا البتہ اس کو میں ریورس بھی دیکھ سکتا ہوں کہ فرض کرے میں ایم اور این پہ بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں پہ یہ نہیں کہ وہ ایم لمبا ہے اور این چھوٹا ہے بلکہ جیسے کہ میں دکھاتا چلا آیا ہوں کہ آپ دونوں سٹرنگز کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں اور یہ گیپس ڈال کے اوپر اور نیچے دونوں کو میچ کر دیں جہاں جہاں پہ وہ انسرشنز اور ڈیلیشنز ہو رہی ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے اب گیپس لگائیں لیکن ترتیب کے حساب سے۔ دونوں سٹرنگز جو ہیں لگتا ہے کہ جیسے برابر ہیں اس طرح سمجھے کہ وہ بلینکس جو تھے وہ ان سٹرنگز کا اب حصہ بن گئے ہیں اب اگر ایسا ممکن ہو تو پھر اگر میں آخری کالم کو ڈراپ کر دوں تو جو بکیا رہ جائے گا جو میرا ایلگردم ہے اگر وہاں پہ وہ آپٹمل ایڈٹ ڈسٹینس نکال لے تو ایک کالم ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو چھوٹے حصے کا ڈسٹینس ہے اس میں جو اڈیشنل میں انفارمیشن ایڈ کروں گا میرے پاس اب ایک آپ ڈسٹینس نکلے گا جو کہ ایک لارجسٹ رنگ کی ویلو رکھے گا اپنے پاس ریکرس فارمولیشن میں اصل میں یہی ہوتا ہے کہ جو اینتھ اینٹٹی ہے جیسے کہ فیو تھی وہ بنی تھی این مائنس ون اور این مائنس ٹو سے یہاں پہ بھی ہم یہی کریں گے کہ ہم آئی جے کو آئی مائنس ون جے مائنس یا اس طرح کی کمبینیشن سے بنائیں گے البتہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو چھوٹی ایڈٹ ویلیوز ہیں ان میں جو آپٹمل ہے ان کو ہم لے کے آگے چلیں یہ باتیں میرے خیال میں مثال کے ذریعے ہی واضح ہوں گے تو چلیے اب ہم اس فارمولیشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر وہ مثال اب یہ بات کہ آخری کالم کو ڈراپ کرنا یہ البریدم اور الٹروئسٹک جو لفظ ہیں ان کے حوالے سے دیکھیے اب یہاں پہ دیکھیے اوپر نیچے لکھا ہے اور ان کو تقریباً برابر کر دیا ہے دیکھنے کے لحاظ سے کیونکہ دیکھیے میں نے اوپر جو ہے دو بلینکس انڈیکیٹ کیے ہیں اور نیچے بھی ایک بلینک انڈیکیٹ کر کے ایز ایف کے وہ ان دونوں لفظوں کا حصہ ہیں تو اب ایڈیٹ ڈسٹینس 6 کا یہ مطلب ہوا ایلگم کا اے جو ہے رہنے دو ایل بھی رہنے دو جی کو ڈیلیٹ کر دو او کو ٹی سے سبسٹیچیوٹ کرو آر کو رہنے دو یو انسرٹ کرو آئی کو رہنے دو ایس انسرٹ کرو ٹی جو ہے اس کو رہنے دو ایچ کو آئی سے ریپلیس کرو اور ایم کو سی سے اب اگر یہ جو چھ ہے یہ اس سارے کنورژن کا منیمم ہے یعنی کہ 6 سٹیپس میں آپ ایلگردم کو الیکٹروسٹک میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو اگر میں اس کا آخری جو حصہ ہے جس میں ایم کو میں نے سی سے ریپلیس کیا تھا اس کو اگر میں ڈراپ کر دوں تو ایڈٹ ڈسٹنس جو ہے وہ پانچ نکلنا چاہیے یعنی کہ یہ نہ ہو کہ میں اگر اس کالم کو ریپلیس کروں تو وہ چھ سے ایک دم ڈراپ ہو کے دو یا تین رہ جائے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو میں نے ایم اور سی سبسٹیوشن سے پہلے جو کاروائی کی ہے یہ آپٹیمل نہیں تھی اگر وہ ہوتی تو پھر میں ایک اور کالم ایڈ کر کے اپنی آپٹیمل ویلو جو ہے ایڈ ڈسٹینس کی اس کو آگے بڑھا سکتا تھا یہ آپٹیمل پراپرٹی اب ہم استعمال کریں گے لیکن جو چیز آپ نے اب ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ کس طرح ہم ایک لفظ کو دوسرے کے اوپر رکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ ہر کیریکٹر پہ جا کے سبسٹیوشن کریں ڈلیشن کریں یا انسرشن کریں اس چیز کو اب ہم اپنی ریکرنس ریلیشن میں لے کے جائیں گے اور اس کے لیے جو عموماً کاروائی ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ بیس کیسز سے معاملہ شروع کرتے ہیں ہمارے دو آبیس بیس کیسز ہیں پہلا یہ دی اونلی وے ٹو کنورٹ انٹرنگ ان ٹو اے اسٹرنگ آف جے کیریکٹر از بائی ڈوئنگ جے انسرشنس پھر سے دیکھیے دی only way ٹو کنورٹ این ایم ٹی اسٹرنگ انٹو اٹرنگ آف جے کیریکٹر از بائی ڈوئنگ جے انشن اس کی مثال یہ ہے فرش کریں کہ پہلا جو اسٹرنگ ہے یا پہلا لفز ہے ہی نہیں zero لینتھ ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ لفظ بناؤ فوڈ یا منی تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے پہلا ورڈ تو ہے ہی نہیں اور دوسرا لفظ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ سارے کے سارے کیریکٹر انسرٹ کرو یا جیسے کہ آپ ٹائپ کریں ایف او ڈی یعنی کہ چار انسرشنس کریں ایم او این ای وائی آپ پانچ انسرشنس کریں تو مطلب یہ ہوا کہ ای e 0 جو ہے کاما جے وہ جے ہی ہوگا یعنی کہ جے انسرشنس کرنی پڑیں گی یہ اب ہمارا بیس کیس بنا کہ ای زیرو کاما جے از اکول ٹو جے یعنی کہ ایک زیرو لینتھ اسٹرنگ کو جے لینتھ اسٹرنگ میں کنورٹ کرنے کے لیے جے انسرشن کرنی پڑے گی جو دوسری بات یا دوسرا بیس کیس دی اونلی وے ٹو کنورٹرنگ آف آئی کیریکٹر ان ٹو این ایم ٹی اسٹرنگ از ود آئی ڈیلیشنس جس کی بنا پہ ای آئی کاما زیرو از ایکل ٹو یہ ڈیلیشن والی بات کیا ہوئی یہ بھی بڑی سمپل ہے آپ کو میں ایک لفظ دیتا ہوں فوڈ لے لیں منی لے لیں یا جو بھی ہے اور دوسرا سٹرنگ جو ہے اس میں کچھ نہیں تو سے بات ہے کہ پہلے سٹرنگ کے سارے کریکٹرز کو ڈیلیٹ کر دو تو دوسرا سٹرنگ بن گیا جس کی بنا پہ اب یہ دوسرا بیس کیس اس بنا پہ یہ دوسرا اب بیس کیس کے ای آئی کامن زیرو از اکول البتہ ان جنرل یہ آئی تو نہیں ہوں گے ان کی ویلوز ہوں گی اور یہ m اور n تک چلیں گی تو اب ہم ان کی پاسبلٹیز دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہے دیر آر فور پاسبلٹیز فور دا لاسٹ کالم ان دا shortest possible ایر distance پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ جو لاسٹ اینٹری ہے وہ باٹم رو میں ایم ہے دیکھیے یہاں پہ میں نے جی ایل کا دکھایا ہے لیکن نچلے لفظ میں الٹروئسٹک میں جی جو ہے وہ نہیں ہے یعنی کہ وہ ڈلیٹ ہو گیا اس کیس میں جب میں نے آئے کو آگے بڑھایا تھا تو جو لاسٹ ٹائم ایٹ اے ڈسٹینس تھا وہ آئے مائنس ون یعنی کہ آئی اکول ٹو اور جے اکول ٹو تھا کیونکہ دیکھیے جے اکول تھری تو پھر مجھے اصل میں ٹی پہ لے جائے گا وہاں پہ ابھی میں جانا نہیں چاہتا میں صرف آئے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آئے جب تھری پہ جائے تو جی جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دو کیونکہ اس کی بنا پہ یہ جو لفظ الٹروئسٹک ہے اس میں وہ گیپ سا آ جائے گا جہاں پہ جی نہیں ہے اور یہ گیپ اب میں نے شو کیا ہے جو کیس بنا وہ اصل میں ڈیلیشن کا ہے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا لاسٹ ٹائم اس سے پہلے جو منیمم ڈسٹینس تھا وہ i آئیول جے equal 2 پہ تھا یہ وہ حصے ہیں اے ایل اور اے ایل دونوں کے تو میں نے اب جو اس سے پہلے کی کاروائی تھی وہاں کا لے کے اس میں اب ایک ایڈ کر دیا کیونکہ دیکھیے ڈلیشن کو میں کاسٹ کے حوالے سے ایک دے رہا ہوں کہ ای آئی جے جو ہے وہ ای آئی مائنس ون کامر جے پلس ہو جائے گا دوسرا کیس انسرشن کا اس کیس میں میں کس طرح اس کو دکھاتا ہوں کہ دا لاسٹ اینٹری ان دا ٹاپ رو از ایم یہاں پہ اب میں نے کیا کیا کہ i جو ہے وہ 5 تک تو گیا لیکن 5 میں دیکھیے کون سے کیریکٹر شامل ہیں a, l, g, o, r یہ بلینک جو ہے یہ اصل میں کیریکٹر نہیں j جو ہے اس کو جب میں 5 پہ لے کے جاتا ہوں تو تب a, l, بلینک t, r, u جو ہے وہ آتا ہے اور اب دونوں لائن اپ ہو گئے بلینکس کو شامل کر کے یعنی کہ جب i5 اور j5 ہوتا ہے تو تب یہ u جو ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ میں نے انسرٹ کر دیا اس حساب سے جو لاسٹ کاروائی تھی وہ اصل میں j-1 پہ تھی کیونکہ u کو میں نے شامل کیا ہے آئی وہی ہے ابھی J کو اصل میں میں نے آگے بڑھایا ہے تو اس حساب سے جو جو آخری کالم کو جب میں ڈراپ کرتا ہوں تو دیکھیے آئے جو ہے وہ 5 ہی رہے گا البتہ اس جے کے کیس میں چونکہ یو جو ہے وہ ڈراپ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جے کو مجھے ایک پیچھے لے جانا پڑے گا یہ آخری کالم کو ڈراپ کر کے دیکھیے آخری کالم بالکل آخر میں نہیں جہاں پہ ایم اور سی ہیں بلکہ جہاں پہ یہ بلینک اور یو ہیں آئے جو ہے وہ تو آر تک ہے البتہ جے کو مجھے اگر واپس آر تک لانا ہے تو مجھے جے کو ایک پیچھے لے جانا پڑے گا اور اس کیس میں ای آئی کامر جے جو ہے وہ ای آئی جے مائنس ون پلس ون ہے یہاں پہ اب وہ انسرشن کی کاسٹ آ گئی تیسرا کیس ہے سبسٹیچیوشن کا یہاں پہ اب دونوں کیریکٹر آخری کالم میں موجود ہیں اس میں آئے کو بھی میں بڑھاؤں گا تاکہ وہ او شامل ہو جائے اور جے کو بھی میں بڑھاؤں گا تاکہ ٹی شامل ہو جائے اب اگر او اور ٹی کو میں لے کے آتا ہوں تو او کو ٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے مجھے سبسٹیچیوشن کرنی پڑے گی یعنی کہ اگر یہ جو کالم میں نے ایڈ کیا ہے آئی اور جے کو آگے موف کر کے اگر ان میں کیریکٹرز ڈفرنٹ ہیں تو اس کیس میں ای آئی جے جو ہے جو اب نئی کاسٹ بن رہی ہے وہ i-1 اور j-1 کے وقت جو کاسٹ تھی اس میں ایک اور ایڈ کیا کیونکہ سبسٹیچیوشن کی بھی کاسٹ ہے البتہ یہ ایک چوتھا کیس بھی دیکھ لیجیے جس میں کہ آخری جو کالم ہم نے ایڈ کیا ہے اس میں کیریکٹرس تو ہیں لیکن دے آر دا سیم جیسے کہ یہاں پہ میں نے دکھایا ہے کہ جب آپ آر پہ, پہ پہنچیں گے ایلبردم کے اور a l t r پہ, پہ پہنچیں گے دوسرے لفظ کے آر آر دونوں ایک ہی چیز ہیں جس کے کیس میں جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ if کیریکٹر آر دا سیم نو سبسٹیوشن از نیڈیڈ یہ وہ میچ کا کیس بن گیا یہ وہ چار کیسز ہیں یہاں پہ اب ہم ای کی value دیکھیے کیلکولیٹ کرتے ہیں ای کی پیچھے والی ویلوز لے کے یا i مائنس کو یا آئی 1 کو یا i مائنس 1 کو اور اس میں یہاں ون ہم ایڈ کرتے ہیں اور ایک کیس میں ہم ایڈ نہیں کرتے اب ان چار چوائسز میں سے کون سی چوائس مناسب ہے چونکہ ہم منیمم کاسٹ مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہوگا یا ہونا ہی یہ چاہیے کہ ان چار کیسز میں سے جو منیمم ہے اس کو ہم چن لیں اور اس کی بنا پہ ہم ای آئی جے کو کیلکولیٹ کریں یعنی کہ آگے کی جانب بھجوائے تو تب جب i بڑھے گا اور j بڑھے گا تو جو i j کی ویلو ہم یہاں پہ منیمم رکھیں گے اس کی بنا پہ امید ہے کہ آگے بھی منیمم ویلیوز ہی اوپر کی جانب جائیں گی تاکہ ہم ایونچلی ایم تک پہنچ جائیں یہ جو کاروائی یہ بات جو ہے اس کو میتھمیٹکلی ہم اس طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں The added distance Eij is thus the smallest of the four possibilities. وہ expression کے لحاظ سے یا almost recurrence relation کے حوالے سے اب یہ بنا کہ Eij is the minimum of these four entities. Eij minus 1j j minus 1 plus 1 Eij minus 1 j minus 1 plus 1 اور یہ وہ substitution کا case کہ اگر Aij اور BJ برابر نہیں فائنلی ای آئی جے جے مائنس ون اگر وہ برابر ہیں تو اب یہاں پہ وہ ریکرنس ریلیشن جو وہ سامنے آگئی ہے ہمارے پاس اب ایک ریکرنس ریلیشن آ گئی ہمارے پاس وہ بیس کیسز بھی ہیں تو ایک لحاظ سے اب ہم ای e کی ویلیو ایم اور این اگر ہمیں مہیا کیے جائیں اور وہ دو لفظ دیے جائیں تو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن اب وہ جو ڈائنمک پروگرامنگ کی اسٹریٹجی کی دوسری بات آئے گی کہ آپ یہ ریکرنس ریلیشن جو ہے اس کو ایک ریکرسو ایلردم سے تو نہ ریپلیس کریں کیونکہ اس میں وہی ریپیریٹو ورک جو ہے وہ آ جائے گا جس کو ہم اوائڈ کر رہے ہیں تو جو صورت حال سامنے آئی تھی اس وقت یہ تھی کہ کسی طرح یہ جو ریکرنس ریلیشن ہے اس کو باٹم اپ فیشن میں سالو کرو یعنی کہ کسی طرح بیس کیس سے شروع ہو کے اوپر کی جانب جاؤ تب تک کہ جب آپ ای این تک یا اس کیس میں ای ایم ای این تک پہنچ جائیں تو یہ چیز جو ہے یہ کاروائی یا یہ سوچ جو ہے اس کو اب ہم اس ریکرنس ریلیشن کے سولوشن میں شامل کرتے ہیں اور اس کو ہم پھر مثال کے ذریعے دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں یہ جو فارمولیشن ہے ایویلویشن کے حوالے سے وہ کیا بنتی ہے اگر ہم وہ آرٹس اور میتھس کی مثال سامنے رکھیں جو کہ ہم شروع میں جس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو یہاں پہ جو ای e ویلیو ہم نے نکالنی ہے وہ ہے 4,5 کیونکہ آرٹس کی لینتھ 4 ہے میتھس کی لینتھ 5 ہے یہاں پہ بھی بات بنی کہ جو فائنل ایڈٹ ڈسٹنس ہوگا جو منیمم ہم چاہیں گے ہماری ریکرس ریلیشن سے اس کے لیے ہمیں کسی طرح ای 4,5 ایویلویٹ کرنا پڑے گا اب اگر ہم ریکرسولی یہ کمپیوٹ کریں تو دیکھیے کہ یہ جو ایکسٹرا ورک ہے وہ ایک دم سامنے نظر آتا ہے کہ ای فور فائیو کو ہی لے لوں میں یعنی کہ ریکرشن میں اوپر سے شروع کرتا ہوں ایم کاما این سے تو پہلی جو ایکسپریشن یا پہلی ایویلویشن ہوگی ریکرجنس ریلیشن کی وہ یہ بنتی ہے کہ منیمم ڈھونڈو ای تھری کاما فائیو پلس ون ای فور کاما فور کا ای تھری کاما فور کا اور ای تھری کاما فور کا اور یہاں سے ہی آپ کو فورن ای فور تھری فور کی جو ہے ویلیوز وہ دو دفعہ نظر آ رہی ہے اور یقیناً فور کاما فور جو ہے اس میں بھی تھری فور بن جائے گا اسی طرح تھری فائیو جو ہے اس میں بھی تھری فور بن جائے گا تو یقیناً اگر ہم نے یہ ریکرسولی سالو کیا تو آنسر تو آ جائے گا یہ نہیں کبھی میں نے کہا یا یہ ایلگردم ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب نہیں آئے گا ہمارے پاس وہ بیس کیسز ہیں جس کی بنا پر ریکرشن رک جائے گی لیکن اگر آپ یہ کاروائی دیکھیں تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم ای e کی ویلیوز وہی ویلیو بار بار کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کو وہ فیبوناچی سیکونس والی بات ہو جو کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ریکرجن کلیئرلی لیڈس ٹو دا سیم ریپیرٹو دیٹ وی سو فیبوناچی سیکونس یاد ہے وہ میں نے گراف کے ذریعے اور ٹری لائف اسٹرکچر میں دکھایا تھا کتنی زیادہ ریپوٹیشن ہو رہی تھی بلکہ وہ ٹری ابھی میں نے مکمل بھی نہیں دکھایا تھا اب اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے وی ول یوز دا ڈی پی اپروچ یعنی کہ ڈائنمک پروگرامنگ اپروچ اور وہ یہ ہے کہ ہم یا جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے وی ول بلڈ دا سولوشن باٹم اپ یعنی کہ ہم کسی طرح بیس کیس سے شروع ہو کے اوپر کی جانب جائیں گے اور جہاں تک یہ پیٹرن ہے بلڈنگ کا اس میں اگر آپ اس ریکرنس ریلیشن کو دوبارہ نظر میں رکھیے تو ہو یہ رہا ہے کہ ای آئی جے کمپیوٹ کرنے کے لیے جن تین ای ایلیمنٹس کی مجھے ضرورت پیش آتی ہے وہ یہ اب آپ کے سامنے ہیں جو کہ ایروز کے ذریعے میں نے انڈیکیٹ کیے ہیں کہ ای آئی جے بنانے کے لیے میرے پاس اگر یہ تین ہو تو میں وہ منیمم آپریشن لگا کے اور ان میں ایک ایڈ کر کے ای آئی جے کیلکولیٹ کر سکتا ہوں اس میں اگر میں اوپر سے نیچے آؤں تو یہ ڈلیشن ہے اگر میں لیفٹ سے رائٹ جاؤں یعنی کہ ای آئی جے سے جے مائنس تو یہ انسرشن ہے اور اگر ای آئی جے مائنس ون آئی مائنس ون مائنس ون کروں تو یہ وہ سبسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ جو ای آئی مائنس ون اور جے مائنس ون ہے یہ یا یہ جو ڈائگنل ایرو ہے یہ وہ سبسٹیوشن یا وہ میچ کا کیس ہے یاد رہے وہ چار کیسز یہاں پہ حالانکہ تین ایروز ہیں لیکن اصل میں یہ جو ڈائیگنل ایرو ہے یہ وہ دونوں کیسز سبسٹیوشن کے اور میچ جو ہے وہ اپنے سامنے یا اس میں وہ چیز شامل ہے اب اگر اس پیٹرن کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ اگر میرے پاس لیفٹ کالم اور اوپر والی رو ہو یعنی کہ i-1 رو اور j-1 کالم ہو تو اس سے میں ij کی ویلیو نکال سکتا ہوں جہاں تک باٹم اپ ایویلویشن کا تعلق ہے یہ پیٹرن بھی آپ نظر آ رہا ہے تو آئیے اب میں یہ پیٹرن پہلے بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اگزامپل کے ذریعے یہ میٹرکس اصل میں بنتا جا رہا ہے یہ ٹو ڈیمینشنل ارے ہے اصل میں کیونکہ دیکھیے ای کی value میکسیمم جو ہے وہ جو میری مثال ہے اس میں 4,5 ہے اور شروع میں آف کورس وہ 0-0 ہے یعنی کہ وہ 0-, 0 سے 4,5 یہ میٹرکس بنے گا فور ایکچولی اس کی ڈائمینشن فائیو بائی سکس ہوگی کیونکہ زیرو سے فور اور زیرو سے فائیو تو ان سینس میں یہ میٹرکس جو ہے اس کو بھروں گا یہاں پہ بات اصل میں ہو رہی ہے کہ اس میٹرکس کو بھرنے کا جو آرڈر ہے وہ کیا ہوگا اور وہ آڈر جو ہے وہ ڈائنامک پروگرامنگ اسٹریٹجی کی بنا پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ باٹم اپ کریں یعنی کہ کسی طرح بیس کیس سے شروع ہوں یہ کیسے کریں اب اس کی جانب چلیے یوز ای زیرو کام ا ٹو فل دا فرسٹ رو یہاں پہ زیرو جو ہے اس کا مطلب ہے کہ رو جو ہے وہ تو اب فکس ہو گئی پہلی رو جے البتہ چینج ہو رہا ہے اور یہ کہاں سے کہاں تک جائے گا 0 سے این تک کیونکہ ہمارے پاس ایم اور N ہیں تو e J یاد ہے بیس کیس تھا یہ تو ساری جے ویلوز تھی اسی طرح دوسرا بیس کیس ہے ای آئی کامس زیرو ٹو فل دا کالم کیونکہ یہاں پہ دیکھیے رو چینج ہو رہی ہے آئی البتہ جے کی ویلو فکسڈ ہے یعنی کہ میں ایک ہی کالم میں یا زیرو ات کالم میں اوپر سے نیچے کی جانب جا رہا ہوں اور فل دا ریمیننگ ای میٹرکس رو بائی رو مناسب ہوگا کہ ہم یہ جو ای e میٹرکس کو فل کر رہے ہیں اس کی اب کمپلیٹ مثال یا اس ایلگریدم کی یا اس ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنے کی مثال جو ہے یہ جو باٹم اپ مثال ہے اس کو ہم تصویری خاکے سے دیکھیں ذہر نشین رہے کہ ہم نے دو لفظ لیے ہوئے ہیں آرٹس اور میتھس ان کے درمیان ہم منیمم ایری ڈسٹینس نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے ریکرنس ریلیشن جو بنائی وہ اصل میں صرف آرٹس اور میتھس کے لیے نہیں ہے وہ ای آئی جے والی ریکرنس ریلیشن تو ایک جنرل ریکرنس ریلیشن ہے البتہ اس مثال میں ہمیں جو فائنل ویلو نکالنی ہوگی وہ ای فور کاما ہوگی یہ سلائیڈ میں نے یہاں پہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جو پیٹرن ہے ای آئی جے کو بنانے کا وہ یوں کہ ای آئی مائنس ون اور جے مائنس ون ہو ای آئی مائنس ون جے ہو اور تیسرا ای آئی کاما جے مائنس ون ہو تو اس کی بنا پہ آپ ای آئی جے کمپیوٹ کر سکتے ہیں یہ نیچے ڈلیشن یہ انسرشن کی وجہ سے تھا اور یہ اصل میں دو کیسز تھے جیسے کہ میں نے عرض کیا یہاں پہ کہ یہ سبسٹیوشن اور میچ کا کیس تھا ہم اب یہ کریں گے کہ بیس کیس زیرو جے سے فرسٹ رو کو فل کریں گے یہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا ای آئی زیرو سے ہم فرسٹ کالم کو فل کر لیں گے اور پھر بقیہ میٹرکس کو ہم رو بائی رو فل کریں گے البتہ یہ نہیں کہ پوری رو ایک دم فل کریں گے بلکہ باری باری لیکن اس میں پیٹرن جو ہے وہ یہی رہے گا تو آئیے اب وہ کاروائی ہم ہم اس میٹرکس کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہاں پہ اب میں نے وہ میٹرکس پورا دکھایا ہے اس میں کچھ ایکسٹرا انٹریز ہیں ٹاپ کے اوپر میں نے لفظ آرٹس لکھا ہے اور ہر لیٹر کے لیے ایک کالم ہے اسی طرح لفظ میتھ میں نے یہاں پہ لکھا ہے اور ہر لیٹر کے لیے ایک رو بن گئی اور یہ وہ 0 زیرو پوائنٹ ہے ایک بیس کو میں نے استعمال کر کے پوری رو کو بھر دیا یہاں پہ جے کی ویلو چینج ہو رہی ہے اور آئی کی ویلو فکسڈ ہے یعنی کہ یہ جو رو ہے اس کو میں نے بھرا اسی طرح میں اس کالم کو اب بھرتا ہوں اور وہ دوسرا بیس کے استعمال کر کے یعنی کہ یہاں پہ رو چینج ہو رہی ہے اور کالم فکسڈ ہے یہ دو ویلیوز یا یہ جو کالم اور یہ رو ہے یہ میں نے اب بیس کیس سے فل کر لیا اب دیکھیے کہ اگر میں اس سیل کو لوں بکیا ابھی نہ دیکھیے میں صرف اس کو لوں اس کو جو چیز بنائے گی وہ اس کے تین نیبرز ہیں یہ والا اور یہ والا اگر ان تینوں کی ویلوز موجود ہیں تو دیکھیے میں اس کو کمپیوٹ کر سکتا ہوں اور یہ میں نے انڈیکیٹ کیا اس طرح البتہ یہاں پہ میں نے ایک ایرو لگایا ہے اور یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے ون یہ جو ون ہے یہ ای ون ون کی ویلیو ہے جو کہ ای زیرو زیرو یا ای زیرو ون یا ای e ون زیرو ان تینوں سے حاصل ہوئی ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے اس کی ویلو بنتی ہے منیمم آف دس پلس ون یا دس پلس ون یا دس پلس ون لیکن جو ڈائگنل تھا اس میں یاد رہے دو کیسز تھے سبسٹیٹیوشن اور میچ وہاں پہ وہ اف اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ ایف اسٹیٹمنٹ کیسے ایکسی کریں گے کہ یہ کیریکٹر اور اس کیریکٹر کو دیکھیے ایم اے جو ہے یہ ڈفرنٹ ہے یہ وہ اے آئی اور بی جے کے مختلف ہونے والی کنڈیشن ہے اب اگر ہم وہ منیمم کیلکولیٹ کریں تو ون پلس ون تو ٹو بنتا ہے ادھر سے اگر میں ون لوں اور اس میں ایڈ کروں تو یہاں پہ ٹو آ جائے گا جو کہ منیمم نہیں البتہ اگر میں زیرو لوں تو اس میں اب مجھے ون ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ اے اور ایم جو ہیں وہ مختلف ہیں یعنی ادھر جو منیمم ویلیو ہے وہ نہ تو ادھر سے آتی ہے نہ ادھر سے آئی بلکہ اس زیرو کی بنا پہ آئی اور اس میں ون ایڈ ہوا کیونکہ اے اور ایم جو ہیں وہ مختلف ہیں اچھا اب جب میں نے یہ کیلکولیٹ کر لیا تو اب اس کو دیکھیے اس کی ویلیو کن سے بن سکتی ہے اس ٹو سے اس ون سے یا اس ون سے اور یہاں پہ بھی اب وہ منیمم والی بات ہے کہ اگر میں ادھر سے لوں تو وہ 2 پلس 3 ہو جائے گی اگر میں ادھر سے لوں تو وہ 1 پلس ون ہو جائے گی اور اگر میں ادھر سے لوں تو وہ 1 پلس ہوگی کیونکہ R اور M جو ہیں وہ مختلف ہیں تو اگر میں وہ منیمم کیلکولیٹ کروں تو وہ بنتا ہے 2 البتہ ایک لحاظ سے وہ منیمم مجھے دونوں طرف سے مل سکتا ہے یا تو میں ادھر سے لے لوں یعنی کہ 1 پلس کیونکہ یہاں پہ ون میں میں ون ایڈ کروں گا کیونکہ آر او ایم ڈفرنٹ ہے یقیناً ٹو سے میں یہاں پہ اگر ون ایڈ کر کے آؤں تو وہ تھری بن جائے گا تو وہ تو منیمم نہیں ون سے میں ون ایڈ کر کے بھی ٹو بنا سکتا ہوں تو یہ بات کہ میرے پاس اصل میں چوائس ہے کہ میں ادھر سے بھی بنا لوں اور ادھر سے بھی بنا لوں اصل میں یہ جو ایروز ہیں ان کا ابھی استعمال بعد میں آئے گا بلکہ ہوگا یہ کہ اس سے مجھے وہ ایڈٹ ٹرانسکرپٹ ملے گی کہ اگر میں نے آرٹس کو میتھس میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ ایکچول ٹرانسفارمیشن ہیں کیا یعنی کہ وہ انسرٹ ڈیلیٹ اور سبسٹیوشن سٹیپس جو ہیں وہ کیا ہیں اور کہاں کہاں ہیں تو یہ ایروز جو ہیں یہ وہ چیز یاد رکھنے کے لیے یا وہ چیز اخذ کرنے کے لیے ہیں تو آپ آب،, اب دونوں باتیں نظر میں رکھیں کہ نہ صرف میں یہ منیمم ویلیو کیلکولیٹ کرتا ہوں بلکہ یہ بھی یاد رکھتا ہوں کہ یہ منیمم value مجھے اس کیس میں ادھر سے بھی مل سکتی ہے اور ادھر سے بھی مل سکتی ہے اب جب یہ تین ویلو آئی تو اس کی بنا پہ اب میں یہ کیلکولیٹ کر سکتا ہوں یہاں پہ بھی وہی بات کہ 3 plus 1 مجھے 4 دے گا 2 پلس ون اب 2 پلس کیوں کیونکہ T اور M ڈفرنٹ ہے 2 plus 1 ون بھی مجھے 3 دیتا ہے اور یہ 2 جو ہے یہ بھی مجھے 3 دیتا ہے یعنی یا میں ادھر سے منیمم لے لوں یا ادھر سے لے لوں یہ میرے پاس چوائس ہے نتیجہ دونوں کے کیس میں 3 ہے یہاں پہ آئے تو پھر وہی بات کہ 4 پلس مجھے 5 دیتا ہے یہ تم نہیں میں لوں گا 3 پلس مجھے 4 دے گا اور 3 پلس جو ہے اس نے مجھے 4 دیا میرا خیال ہے کہ یہاں سے اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ میٹرکس ہم کس طرح بھر رہے ہیں اور ان میں جو ویلیوز ہیں یہ ہم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں اور یہ جو بات میں نے کہی تھی کہ باٹم اپ اس کو ایویلیویٹ کرو یعنی کہ یہ جو ای e کی ویلیوز ہیں آئی جے کی یہ ہم باٹم اپ فیشن میں کر رہے ہیں اب جب ہم نے وہ بیس کیس کا رو اور کالم بنایا تو اب ہم باری باری رو بائی رو چل رہے ہیں بلکہ دیکھیے کہ میں نے اب یہ پوری رو جو ہے مکمل کر لی یقیناً آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اگلی باری یہاں سے ہوگی کہ اس کو میں اگر کیلکولیٹ کرنا چاہوں تو یہاں پہ ون پلس 1 ٹو یہ بھی ون پلس ون اور یہ ٹو پلس جو ہے 3 دے گا تو یقیناً میں ادھر سے نہیں لوں گا میں منیمم یا ادھر سے لوں گا یا ادھر سے لوں گا جب یہ بن جائے گا تو اس سے میں یہ بنا سکتا ہوں پھر یہ اور پھر یہ اور پھر یہ والی رو مکمل ہوئی جب یہ رو مکمل ہوگی تو اب میں اس رو کو کر سکتا ہوں اور فائنلی یہ دو روز جب میں کر لوں گا تو یہ میرا وہ آخری سیل ہے ای فور کام آف فائیو یعنی کہ یہ جو 4 روز ہیں اور 5 ادھر اس کیس میں ایکچولی میں نے اس کو ریورس کر دیا ہے یہاں پہ یہ میتھس والا حصہ بڑا ہے لیکن ایونچولی یہ جو سیل ہے یہاں پہ جو ویلیو آئے گی یہ وہ منیمم ڈسٹنس ہوگی تو آئیے اب اس سارے میٹرکس کو میں یک مشک جو ہے وہ بھر دیتا ہوں یہاں پہ اب آپ چاہیں تو ان ساروں کو آپ چیک کر لیں لیکن چیکنگ کے ساتھ اس چیز پہ بھی آپ نظر رکھیں کہ کس طرح میں نے یہ ایروز ارینج کیے ہیں جہاں جہاں یہ ایروز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں اس نمبر کی کیلکولیشن کے بارے میں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ فرض کریں یہ جو 3 ہے یہ منیمم بنا تھا اس 2 کو لے کے اس میں میں نے 1 ایڈ کیا تھا کیونکہ ایس اور ایچ ڈیفرنٹ ہیں ی طرح یہ تھری جو ہے یہ ٹو سے بنا تھا اوپر سے یہ نہیں آ سکتا تھا اب فائنلی ادھر جو آپ ویلو دیکھیں یہ اب وہ منیمم ڈسٹینس ہے آرٹس کو میتھ میں کنورٹ کرنے کے لیے اچھا اب یہاں سے یہاں پہ جو ویلو آئی وہ تو مجھے بتا رہی ہے کہ منیمم ڈسٹینس کیا ہے یعنی کہ اس کو اس میں کنورٹ کرنے کے لیے جو ایڈیٹ اسکرپٹ ہے اس کی منیمم ویلو کیا ہے یا وہ منیمم کاسٹ کیا ہے تو جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے منیمم تو یہ ہے لیکن وہ ایڈٹ ٹرانسکرپٹ ہے کیا یاد ہے ایڈٹ ٹرانسکرپٹ میں تھا کیا اس میں وہ چار آپریشن تھے سبسٹیچیوٹ insert, delete اصل میں یہ تین ہیں اور اس میں میچ جو ہے اس کو سینس آپریشن تو شاید آپ نہ کہیں کیونکہ اس میں تو آپ کہتے ہیں کہ دونوں کیریکٹر چونکہ ایک ہی ہیں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن وہ اف اسٹیٹمنٹ تو ایکسییکیوٹ آپ کو کرنی پڑے گی جس کی بنا پہ آپ کہیں گے کہ یا تو سبسٹیچیوٹ کرو یا رہنے دو اور ہم نے کاسٹ کے اندر اصل میں میچ کو انکلوڈ نہیں کیا تھا کاسٹ میں ہم نے صرف سبسٹیچیوٹ انسرٹ اور ڈلیٹ کو کیا تھا اب یہ جو ایڈٹ ٹرانسکرپٹ ہے اس کے لیے یہ جو میں نے ایروز بنائے ہیں ان کو ہم اب استعمال کریں گے اور یہ کاروائی میں اب آپ کو پھر تصویری خاکے سے دکھاتا ہوں یہاں پہ اب میں نے یہ کیا ہے کہ یہاں سے جو پہلا سیل ہے جس میں زیرو ہے اور یہ جو میرا آخری سیل ہے جہاں پہ میرے منیمم ویلیو ہے ایٹ اے ڈسٹنس کی ان ایروز کی بنا پہ میں رستہ ڈھونڈوں گا بلکہ رستے ڈھونڈوں گا اور وہ کچھ یوں کہ پہنچنا میں نے یہاں ہے یہاں سے شروع ہو کے ان ایروز کی مدد سے تو دیکھیے رستے کیسے بنتے ہیں اگر میں یہاں سے نیچے جاؤں اس کے بعد ڈائگنلی ادھر آؤں اس کے بعد ڈائگنلی ادھر وہاں سے یہاں اور فائنلی یہاں تو میں پہنچ گیا اسی طرح اگر میں یہاں سے شروع ہو کے ڈائگنلی ادھر آؤں پھر ادھر آؤں پھر ادھر آؤں یہاں سے میں نیچے چلا جاؤں تو پھر بھی میں یہاں پہ, پہ پہنچ گیا فائنلی اگر میں یہاں سے نیچے آؤں اور یہاں سے ڈائگنلی ادھر اور پھر ہارزونٹلی ادھر جا کے پھر نیچے آ کے اور پھر یہاں سے ڈراپ ہو کے میں فائنلی یہاں پہ, پہ پہنچ جاتا ہوں تو اصل میں یہاں پہ وہ تین رستے ہیں جن کے ذریعے میں یہاں پہ پہنچ سکتا ہوں یاد ہے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ ایروز میں اس لیے رکھ رہا ہوں فی الحال تو میں گرافکلی رکھ رہا ہوں کہ ان سے مجھے وہ ایڈٹ ٹرانسکرپٹ ملے گی اور یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ای آئی جے کی ویلو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس چار پاسبلٹیز ہیں اگر آپ اوپر سے نیچے آئیں یعنی کہ روز شفٹ کریں تو وہ ڈلیشن ہو جاتی ہے اگر آپ ہارزونٹلی جائیں تو وہ انسرشن ہو جاتی ہے اور اگر ڈائگنیلی آئیں تو وہ سبسٹیوشن ہو جاتی ہے تو جیسے کہ یہ میں نے آپ 3 رستے دکھائے ایروز کی بنا اصل میں جیسے جیسے آپ ایک ایرو کو ٹریورس کرتے ہیں ایک ایرو کو فالو کرتے ہیں وہ وہاں پہ اس ایڈٹ ٹرانسکرپٹ کا ایک اسٹیپ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سبسٹیچیوٹ کرنا ہے یا ڈیلیٹ کرنا ہے یا انسرٹ کرنا ہے یا اگر میچ ہے تو اس کو وہی رہنے دو اور بلکہ ہم دیکھیں گے کہ اگر جیسے جیسے ہم موو کرتے ہیں تو ایڈٹ کاسٹ جو اگر بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کاسٹلی آپریشن انسرٹ ڈلیٹ یا سبسٹیچیوشن ہوا لیکن اگر رستے کے ساتھ ساتھ ایڈٹ ویلو نہیں بڑھ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میچ ہوتا جا رہا ہے اب آئیے اسی چیز کو ہم پھر تصویری خاکوں سے دیکھتے ہیں میں ایک ایک رستے کو لے کے اس سے اب وہ ایڈٹ ٹرانسکرپٹ بناتا ہوں اور وہ یوں یہاں پہ اب میں نے صرف ایک رستے کو لیا ادھر سے میں نیچے آتا ہوں وہاں سے ڈائگنلی ڈائگنلی ہوتا ہوا میں یہاں پہ آؤں گا اب یہ جو پہلا ہے اسٹیپ ڈاؤن ورڈز اس کا مطلب ڈیلیشن تو وہ میں نے یہاں پہ اس طرح دکھایا ہے کہ یہ سولوشن پاس ون ہے جس میں پہلا جو آپریشن ہے وہ ڈیلیٹ کا ہے اور وہ ڈیلیٹ اس طرح ہے کہ ایم کا یا میتھ کا ایم جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دو اور پھر یہ بعد میں آئے گا لیکن فی الحال آپ یہ دیکھیے کہ ایم کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور اس ڈیلیٹ کی کاسٹ بھی میں نے ون یہاں پہ لکھ دی اس سے تو یہ والا حصہ رستے کا کور ہوا اب یہاں سے میں جب یہاں پہ آتا ہوں تو دیکھیے ایک تو میں ڈائگنیلی گیا یعنی کہ یہاں تو سب ہو رہی ہے اور یہاں وہ میچ ہوا لیکن چونکہ کاسٹ جو ہے وہ ون سے ون ہی رہ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں کیریکٹر جو ہیں وہ میچ کر رہے ہیں اور یقیناً وہ سچ ہے کہ اے اور اے جو ہیں وہ میچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ cost جو ہے وہ increase نہیں ہوتی کیونکہ ہم a جو اس کا ہے وہ ہی ہم استعمال کر سکتے ہیں یا آپ یہ کہیں کہ math کا a جو ہے وہ art کا a بن سکتا ہے یہ میں نے یہاں پہ indicate کیا ہے کہ اگلا جو step ہے path کا وہ m ہے اس کی cost 0 ہے اور اس کی بنا پہ a جو ہے وہ a رہتا ہے یہاں سے آگے چلیں تو 1 سے cost of two ہوئی چونکہ یہ ڈائیگنل ہے اس کا مطلب ہے سبسٹیچوشن ہوگی یعنی کہ T جو ہے وہ R سے ریپلیس ہوگا وہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ سبسٹیچوشن T جو ہے وہ R سے ریپلیس ہوئی جس کی بنا پہ کاؤسٹ میں 1 ایڈ ہوا آگے چلے ہم 2 سے جب 3 پہ گئے پھر سبسٹیچوشن اور چونکہ کاؤسٹ جو ہے وہ انکریز ہوئی اس کا مطلب ہے کہ سبسٹیچوشن ہوئی ہے یعنی کہ H کو میں نے ٹی سے ریپلیس کیا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ کاسٹ 1 سبسٹیوشن ایچ سے ٹی اور فائنلی یہاں سے اب میں ادھر جب پہنچا تو پھر ڈائیگنل جو رستہ ہے ڈائیگنلی مجھے یہاں پہ لے کے آیا کاسٹ جو ہے وہ انکریز نہیں ہوئی یعنی کہ سبسٹیوشن نہیں بلکہ میچ ہے یقیناً ایس اور ایس کا میچ ہوا جو کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا اور اس کی کاسٹ 0 ہے اور یہ فائنل 3 جو کہ یہاں پہ موجود ہے اور یقیناً جو دوسرے رستے ابھی میں دکھاؤں گا ان میں بھی فائنل کاسٹ ہمیشہ 3 نکلے گی لیکن یہ اب ایڈڈ ٹرانسکرپٹ ہے ڈی ایم ایم ڈی ایم ایس ایس ایم یعنی کہ یہ ایک سولوشن ہے اب یہ بھی دیکھیے کہ ضروری نہیں کہ ایڈ ڈسٹینس کی ایک ہی سولوشن ہو اس کی ٹھیک ہے منیمم ویلو ایک ہے لیکن جو ٹرانسکرپٹ ہے اس میں آپ کے پاس چوائسیز ہیں تو آئیے اب یہ دوسری چوائس پہ چلتے ہیں اس کیس میں میں پہلے ڈائیگنلی گیا اس کا مطلب سبسٹیچیوشن پھر ڈائیگنلی ڈائیگنلی پھر پھر نیچے کی طرف ڈیلیشن اور فائنلی سبسٹیچیوشن وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پہلی میں نے سبسٹیٹیوشن کی ایم کو اے سے ریپلس کر دیا جو میں نے یہاں پہ دکھایا ہے جس کی بنا پہ کوسٹ میں ون ایڈ ہوا یہ ون یہاں پہ ہے اس کے بعد میں ادھر گیا یہ بھی سبسٹیچیوشن ہے A کو میں نے R سے ریپلیس کیا جس کی بنا پہ کاسٹ جو ہے وہ 2 ہو جاتی ہے اور A جو ہے وہ R میں چینج ہوا جو کہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہے سبسٹیچیوشن A اور R پھر 2 سے جب ادھر گیا تو 2 ٹو ہی رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ میچ ہے T اور T جس کی بنا پہ کاسٹ میں زیرو ایڈیشن اور تی T, T رہا فائنلی یہاں پہ میں نے ڈلیشن کی کیونکہ H جو ہے اس کو ڈلیٹ کرنا ہے اور یہ یہاں پہ میں نے دکھایا ہے کہ اس کیس میں یہاں پہ آپ کیریکٹر نہیں رکھیں گے بلکہ میتھ کا ایچ ڈیلیٹ کر دیں اور جو فائنل اسٹیپ جو مجھے یہاں پہ لے کے آتا ہے اس کے اندر یہ فائنل میچ ہے کیونکہ ایس اور ایس ہیں اور کاسٹ جو ہے وہ تھری رہی پھر فائنل کاسٹ تو تھری ہے البتہ جو میری ٹرانسکرپٹ بنی ایس ایس ایم ڈی ایم وہ مختلف ہے جو کہ پہلے اب وہ تیسرا رستہ بھی دیکھ لیجئے جو کہ یہ اب آپ کے سامنے ہے یہاں پہ میں پہلے ڈلیٹ میں گیا سبسٹیٹیوشن انسرٹ سبسٹیٹیوشن ڈلیٹ سبسٹیٹیوشن یہ میں نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ آپ پہلے ایم کو ڈلیٹ کریں پھر یہاں پہ میچ ہوا پھر انسرٹ ہوا پھر میچ ہوا پھر ڈلیٹ ہوا اور فائنلی میچ اگین کاسٹ جو ہے وہ تو 3 ہی نکلے گی البتہ جو اب ایڈٹ ٹرانسکرپٹ ہے وہ ڈی ایم آئی ایم ڈی ایم اور یہ وہ ٹرانسکرپٹ ہے جس کی بنا پہ آپ میتھس کو آرٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں یہ جو باٹم اپ کاروائی ہے یہ اب کافی واضح ہو گئی اور اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جس سے کہ دقت ثابت ہو کہ یہ ایویلویشن جو ہے ریکرنس ریلیشن کی یہ کافی مشکل ہے بلکہ اگر ہم اس کے اب ٹائمنگ انالیس کرنے چاہیں تو وہ بھی کافی آسان ہے اور وہ یوں کہ دیر آر تھا n اسکوائر اینٹریز ان دا میٹرکس اگر وہ m اور n جو ہیں وہ فرض کریں برابر بھی ہو جاتے ہیں یا آرڈر m اور n کا برابر ہے تو وہ m times n کو میں اپروکسیمیٹلی n اسکوائر سے باؤنڈ کر سکتا ہوں ان میں سے جو بڑا ہے اس کو لے لیتا ہوں تو جو میٹرکس ہے وہ تو آرڈر n اسکوائر ہوا اور ایک انٹری ای آئی جے جو ہے اس میں مجھے ون ٹائم لگتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سمپل اڈیشن ہے ای آئی مائنس ون یا ای آئی جے مائنس ون یا ای آئی مائنس ون جے مائنس ون ہاں اس میں ایک کمپیرزن آ جاتا ہے لیکن انی کیس اس کے اندر کوئی لوپ نہیں کوئی ریکرشن نہیں وہ ایک سمپل ایکویشن ہے جس کی بنا پہ وہ تھے ٹائم اور اس, اس ساری چیز کی وجہ سے کیونکہ ایک ایک انٹری تھیٹا ون ہے اینڈ دیر آر این اسکوائر اینٹریز تو جو ٹوٹل رننگ ٹائم ہے اس ایل کا ایڈٹ ڈسٹینس کا وہ سیٹا ہے سیٹا این اسکوئر ایک لحاظ سے پولون ٹائم ایلگریدم تو بن گیا البتہ اس چیز کا لحاظ رہے کہ اگر این کی ویلو چھوٹی ہے تو یہ ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس کو اس ڈی این اے مالیکول پہ چلانے لگے جہاں پہ تہتر انٹریز اینٹریز ہے تو تہتر ہزار اسکوئر آپ میٹرکس جو ہے وہ کتنا بڑا بن جائے گا خیر جہاں تک ریکرسو الگردم کا تعلق ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقیناً سے کافی زیادہ ٹائم لے گا یہاں پہ اب جو کاروائی ہم نے کی کہ کس طرح ہم نے ایک ریکرنس ریلیشن بنائی اپنی پرابلم کے لیے اور پھر اس کو ڈائنامک پروگرامنگ اسٹریٹجی یعنی کہ باٹم اپ اسٹریٹجی سے ہم نے یہ میٹرکس بنایا جس سے ہمیں نہ صرف وہ ایڈیٹ ڈسٹنس ملا بلکہ ہمیں وہ ایڈٹ ٹرانسکرپٹ بھی مل گئی آئندہ انشاءاللہ ہم ڈائنامک پروگرامنگ کی اور مثالیں بھی کریں گے جس میں یہ جو پیٹرن ہے یہ آپ کو دوبارہ نظر آئے گا کہ ریکرسیو فارمولشن کرو اور پھر کسی طرح ریکرسیو جو کام ہے جو ورک ہے اس کو اوائڈ کرتے ہوئے ریپیریٹو ریکرشن کو کسی طرح اوائڈ کر کے یہ میٹرکس لائک فارمولیشن کرو جس کو ہم باٹم اپ فیشن میں فل کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہمیں جواب حاصل ہو جائے گا ڈائنامک پروگرامنگ کی مثالیں ہم ابھی ہم اگلے لیکچر میں اور اس کے بعد بھی جاری رکھیں گے اگلے لیکچر تک خدا حافظ